آج ہم آٹھویں پارے کے نصف سے تلاوت شروع کریں گے اور صورت العراف مکمل تلاوت ہوگی آٹھواں پارہ نصف اور نواں پارہ تین ربو انشاءاللہ اللہ صورت العراف اس سورت مبارکہ میں اللہ ابالسد نے آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل ذکر فرمائے اور آخرت کو ثابت کیا اور توحید کا مضمون بھی ذکر ہوا اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بالاختصار تذکرہ فرمایا حضرت حود علیہ السلام ان کی قوم حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم حضرت لط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر ہوا اور ان واقعات انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کیا گیا اعراف اصل میں متعدد معانی پر بولا چاہتا ہے یہاں پر جو معنی آگے جیسے آیات میں بھی آ رہا ہے ناداس اصحاب العراف اس سے مراد جنت اور دو کا ایک درمیانی مقام ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہوں گے تو اہل ایمان لیکن ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں جنت میں داخلہ ملے جہنم والوں کو بھی وہ دیکھیں گے اور جنت والوں کے بھی وہ مشاہدہ کریں گے اور انتظار کریں گے کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے لیکن کچھ عرصہ کے لیے انہیں روک دیا جائے گا ایک مقام پر اور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا پھر بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے اور وہ اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو ان کے واقع کا ذکر آ رہا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ آراف رکھا گیا ہے اس صورت کے آغاز میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا اور آپ کو تسلی دی گئی کہ اگر لوگ پیغام حق کو قبول نہ بھی کریں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں سینہ تنگ نہ کیا کریں آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے رہیں سابقہ اقوام اور ان کی تباہی و بربادی اور پیغام حق کو قبول نہ کرنے کے سبب عذاب الہی سے دوچار ہونے کا ذکر ہوا اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا ولوزن یوم عذن قیامت کے دن وزن اعمال بر حق ہے اعمال ضرور تلیں گے اور ان کا وزن ہوگا جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے وہ حقیقت میں خائب و خاسر اور ناکام و نامرات ہوں گے اس کے دوسرے رکوں میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی نسل میں آگے انسانوں کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا اور ابلیس بھی وہاں پر ہی رہتا تھا حکم میں وہ بھی شامل تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کی کریں مگر سب سج سب سجدریس ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کی وجہ اس کا تکبر بنا کہنے لگا انا خیر ہو میں اس سے بہتر ہوں تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا نہ یہ کہ مجھے حکم دیا جائے اس کو سجدہ کرنے کا اور دلیلیں پیش کرنے لگا اللہ تعالی نے اسے رام دہ درگاہ بنا دیا اور تکبر کے سبب وہ ملوم ٹھہرا اسی موقع پر اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی انضرنی الہیوں میں مجھے موت نہ آئے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی اس کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ جب سب زندہ ہوں گے مرنے کے بعد جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تک میں مہلت مانگ لوں اور مجھے موت نہ آئے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سور پھونکنے تک مہلت عطا فرما دی کہ تجھے موت نہیں آئے گی لیکن پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اور پورا عالم تباہ اور برباد ہو جائے گا اس وقت شیطان بھی مر جائے گا بہرحال شیطان اپنی دشمنی کو نبھاتا رہا اور اللہ تعالی نے اس کے حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قسم اٹھا کے کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں شتم پر حملہ آور ہوں گا اور جس انسان کے سبب مجھے راندہ درگاہ کیا گیا میں اس کو بھی رستے سے ضرور بٹکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنوع فرمایا کہ تم اسے واقعہ میں اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہو حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کے جنت میں قیام پذیر ہونے کا ذکر فرمایا اور وہاں سے اللہ کی نعمتوں سے مستفید اور محسوس ہونے کا تذکرہ کیا لیکن ساتھ ہی فرمایا لا ربا حادی ہی شجرا اس درخت کے پاس نہ جانا یہ شجر ممنوعہ ہے شیطان کو پتا تھا کہ اگر یہ درخت کھا لیں تو یہ جنت کے نعمتوں سے باہر نکل آئیں گے فوس و شیطان نے وسوسہ ڈالا اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کیسے وسوسہ ڈالا وہ تو جنت سے باہر چلا گیا تھا اور یہ تو جنت کے اندر تھے تو پہلے بڑے سارے جوابات دیے جاتے تھے لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے وائرلیس کا وائی فائی کا یہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور جو ہے انسان جزیروں میں براہ راست بات کر رہا ہوتا ہے تو جس رب نے انسان کو اتنی فہم اور سمجھ عطا کی ہے کہ وہ گفتگو کر لیتا ہے وہ وہاں بھی گفتگو کروانے کے اوپر قادر ہے تو اب کوئی مستبعد نہیں ہے سائنس قرآن و سنت کے مسائل کے اس بات کی دلیل بنتی چلی جا رہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا اور کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے مانا ہا کمار رب کمان حاضر شرا اللہ نے جو تمہیں روکا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس درخت کے اندر کوئی بات ہے کہ تم اس کو نہیں کھا سکتے بلکہ اس وجہ سے روکا گیا کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم جنت میں ہمیشہ رہ رہ جاؤ گے اگر تم کھا گے تو تو اگر کھا لو تو بہت اچھا ہے وہ قرآن میں ہے ساتھ قسم اٹھا لی اس نے جو خود سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی قسم اٹھا لے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ نہیں بولتا جو بھی ہے بار اللہ کا نام لے لیا ہے اب یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کر لیا انی لکھما لمن ناسین میں تمہارا خیر خواہ ہوں بارہ ابتدا میں جب پیدائش ہوتی ہے کچھ چیزوں کو روک دیا جاتا ہے یہ نہ کھانا یہ نہ کھانا لیکن بعد میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ان اشیا اور چیزوں کو استعمال کرنے کی تو فلمہ ذاق و شدرا اب یہ آیت قابل غور ہے ہم سب کے لیے آیت نمبر ٹونٹی کہ جیسے ہی درخت کا پھل کھایا بدت رہو ما سوات ہو جنت کا لباس اتر گیا مطلب یہ ہے اگر اللہ کسی کام سے روکے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حیا پر فرق پڑتا ہے گناہ انسان کو حیا سے باہر نکالنے کا سبب بنتا ہے بدت لہما سو لیکن آدم اور ہوا علیہ وسلم دونوں سب سے بڑھ کر حیاتار تھے تفقہ یا صفانی علیہ میں ورق جن دونوں پتے اٹھا اٹھا کے اپنے مستور مقام کو چھپانے لگے معلوم یہ ہوا کہ اپنے مستور مقام کو چھپانا فطرت کا حصہ ہے جنت میں بھی چھپایا ہے جنت میں جا کر بھی چھپائیں گے تو جو لوگ اس طرح کا آگے اللہ تعالیٰ لباس کے متعلق آداب و احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے جو اس طرح کے لباس پہنتے ہیں جو مرد جو خواتین جو ان کے مستور مقام کی نمائش کو واضح کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف ہیں ونادا ہما رب ہما اللہ تعالیٰ نے آواز دی علمکم آنچل کمشرہ میں نے روکا تھا اور میں نے کہا تھا شیطان کہیں نہ کہیں تمہیں تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر نہ ڈالے بہرحال احساس ندامت کے بعد دعا کرنے لگے لم لنا ربرم یہ اصل میں دعائے آدم و ہوا ہے جو قرآن پاک میں ہے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا کہ اب دنیا کے اندر ہی تم رہو گے ولاکم فی فل عرضی مستقر و متاون الحین فیا تاہیون فیا تمۃون یہی تم نے مرنا ہے چینا ہے یہی سے نکلنا ہے بعد میں تمہیں اب جنت میں داخلہ ملے گا پھر اللہ فرماتے رکو نمبر تین میں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا لباس کا مقصد کیا ہے پہلا مقصد سوا کی یہ تمہارے مستور مقام کو چھپاتا ہے اگر لباس مستور مقام کو نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہے وہ بے لباس ہی اور آج کل یہ وبا کی صورت میں پھیلتا چلا جا رہا ہے لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ ترقی یافتہ تہذیب ہے کہ لباس مختصر ہو جائے بالخصوص ہماری بہنیں ان کے لیے ہدایت ہے اس آیت میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے بھی خبر جو کنیزیں اور باندیاں ہوا کرتی تھیں گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں وہ ایسے لباس پہنتی تھیں جو شارٹ ڈریسنگ ہوتی تھی تو یہ شارٹ ڈریسنگ کو زمانہ جاہلیت کا لباس کہنا چاہیے یہ اسے ترقی کا لباس سمجھتی ہماری مہذب خواتین کا لباس وہ ہے جو سیدہ فاطمہ کا لباس ہے جو سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ کا لباس ہے اللہ ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماؤں کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یواری سواتیکم لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمہارے مستور مقام کو چھپائے وریشہ اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو۔ زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے زینت کا سبب انسان اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس پر فخر کا اظہار نہ کرے۔ اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَا یہ تو ظاہری لباس ہے جو مستور مقام کو چھپاتا ہے اور زینت کا سامان ہے ایک اور بھی لباس ہے جسے رب تقویٰ کا لباس کہتی ہے تقویٰ کا لباس کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے احساس خوف اللہ کے آگے کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لے یہ تقویٰ کا لباس ہے وہ لباس و تقوا ظالق آگے اللہ فرماتے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور لباس اتروا دیا تھا اور شیطان کہیں تمہیں بھی اسی طرح سے گمراہ کر کے تمہیں بھی برہانہ نہ کر دے شیطان ایسا دشمن ہے جو بے نشان ہے تمہیں نظر نہیں آتا ان لو یاراک و قبیل ہوں میں صلی اللہ تعالیٰ وہاں سے بیٹھ کر تم فروار کرتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا تم اسے دیکھ نہیں سکتے ایسا دشمن بڑا خوفناک خطرناک ہوتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رس میں بد کا ذکر فرمایا مشرکین خارا کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور برہنہ ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں اب ان کپڑوں میں ہم نے طواف نہیں کرنا ہلکا شیطان کیسے, کیسے کیسے لوگوں کو برہنا کرتا ہے کسی کو تہذیب کے نام پہ برہنا کر دیا کسی کو ترقی کے نام پہ برہنہ کر دیا کسی کو مذہب کے نام پہ برہنہ کر دیا کسی کو دین کے نام پہ برہنہ کر دیا آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو अपने آپ اپنے متعلق سمجھتے ہیں ہم بڑے پاکیزہ اور وہ برہنگی اور بے لباسی بلکہ لوگوں میں مشہور یہ ہے اگر کوئی آدھا برہنا ہے تو وہ آدھا ولی اللہ ہے اور اگر کوئی پورا برہنا ہے تو وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے ولایت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت اسی فرمائے آگے فرمایا یا بنی آدم فضو زینتکم کمند کل مسجد جب تم مسجدوں میں جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو مسجدوں میں گندے مندے لباس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے خوبصورت لباس پہن کر انسان کسی اچھے پروگرام میں وہ لباس پہن کر کے جائے کلو و کھاؤ پیو اللہ کے رزت میں سے ولا تصرف اور اسراف مت کرو اللہ تعالیٰ اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ زینت کے اسباب و سامان کو اختیار کر کے اور اپنے آپ کو مزین کر کے خوبصورت بنانے کی ترغیب تتا فرمائی اور اس سوال کا جواب دیا کہ اگر کافر اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ انہیں کیوں رزق اور سامان اسباب زینت عطا فرماتے ہیں فرمایا یہ سب کے لیے دنیا میں عام ہے خال سطح یوم القیامہ قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائیں گے اور اہل جہنم ان کے احوال کا تفصیلی ذکر اور جہنم اور جہنمیوں کا مکالمہ اور آپس میں ایک دوسرے پر لانت کالتخراہم ربناہ ایک دوسرے پر بات کو ڈالیں گے اس کا ذکر فرمایا آہل جنت کا ذکر فرمایا اور خاص طور پر ایک بات جنتیوں کے متعلق جو بہت اہم وہ یہ و نزانہ من صدور جنتیوں کے سینوں کو اور دلوں کو اللہ تعالی حسد سے اور کینے سے پاک فرماتے ہیں دنیا میں بھائیوں میں بھی اثر ہو جاتا ہے ایک محلے کے رہنے والے دو صحباب میں حسر ہو جاتے جنت میں اللہ کہتے ہیں نزانہ معافی کسی کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا سب آپس میں محبت کا اظہار کریں گے یک جان ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے اللہ کل واحد ایک ہی دل ہو جائیں گے سارے کے سارے آہر جنت کے پھر آگے جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ اور ان سے کہیں گے جنتی کے ہم نے تو نعمتوں کو برحق پایا کیا تم نے بھی نعمتوں کو برحق پایا تو وہ کہیں گے بالکل اور مطالبے کریں گے کہ کچھ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں بھی عطا کر دو لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو اہل جہنم کے لیے حرام فرما دیا اور اسی میں آراف کا بھی ذکر آیا عراف والے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے لیکن تما رکھیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگیں گے بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل عطا فرما دیں گے الرحمن الرحیم اہل جنت اصحاب عراف اور اہل جہنم ان کی باہم گفتگو کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے رقو نمبر پانچ اور رقو نمبر چھ کے آغاز میں اہل عراف جہنم والوں کو دیکھ کر پہچانیں گے بھی اور ان کو بتائیں گے کہ تم جو دعوے کیا کرتے تھے کہ فلاں ہمیں بچا لیں گے وہ آج تمہارے کوئی کام نہیں آئے اور جنتیوں کے متعلق تم کہا کرتے تھے کہ ان پر کوئی خیر اور رحمت نہیں ہو سکتی آج اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرما کے خیر اور رحمت کا مستحق بنا دیا ہے جہنمی جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کوئی تھوڑا سا پانی اوپر سے ہمارے اوپر بہا دو یا کچھ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں اہل جہنم کے لیے حرام کر رکھی ہیں اور دنیا میں ان کے پاس وقت تھا وہ ایمان کی طرف اور اعمال کی طرف آ کے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے وہاں اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بنایا آج ان کا استحقاق نہیں ہے یہ کبھی ایمان لائیں گے اللہ کہتے ہیں ہل ضرون اللہ تابیلہ یوم یاتی تعبیل کب ای لائیں گے تب ایمان لائیں گے جب قیامت آ جائے گی ہر بندے کی موت اس کی قیامت ہے اور جب موت کا وقت آ جائے قیامت کا وقت آ جائے تو اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وقت ہے جس کے پاس نصیحت آ گئی وہ اپنی موت سے قبل ہدایت اور ایمان کے رستے کو اپنا لے رکو نمبر سات میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور قدرت کے دلائل کا مؤثر پیرائے میں ذکر فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو दिनों دنوں میں پیدا فرمایا اور وہ عرش پر مستوی ہے اس نے की کی ترتیب قائم فرما دی جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں سورج اور چاند کو اس نے ایک وقت ایک ایک کام پر مسخر فرما دیا ستارے اس کے حکم کے مطابق مسخر ہیں اسی طرح بارشوں کا ذکر بادلوں کا ذکر بنجر زمین کو آباد کرنے کا ذکر متعدد نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ادو ربکم یہی رب اس قابل ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور مشکلات میں اس کو پکارو تجر و خفیہ پکارنے کے آداب ذکر کیے گڑا کر پکارو اللہ کو خفیہ پکارو اللہ کو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے باد اسلحا اللہ نے زمین کو پرسکون بنایا ہے تم اس کی نافرمانی کر کے یہاں پر فتنہ و فساد مت پھیلاؤ اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے آگے مختلف انبیاء اور ان کی امتوں کے احوال کا تذکرہ فرماتے ہیں رکو نمبر آٹھ میں حضرت نو علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام حضرت صال علیہ السلام، حضرت لط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے احوال قوم نوح بھی بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی ان کے بتوں کے نام کا بھی ذکر قرآن میں کیا گیا صورت النح میں ود سعا یحوس یعوق نثر حضرت نلیہ السلام نے انہیں سمجھایا قوم والے بجائز کے کہ حضرت نو علیہ السلام کی بات کو مانے الٹا انہیں کہنے لگے ان لنا فی غلال مبی جو سب سے بڑھ کر ہدایتی یافتہ ہے نبی سے بڑھ کر کون ہدایتی یافتہ ہوگا قوم والے کہنے لگے تم تو کھلی گمراہی میں ماسل آئے گا نبیوں کو آگے سے یہ جواب دی خال یاق و ملئی سبھی زلالہ گمراہی نہیں ہے میں تو رب العالمین کا فرشتہ پیغمبر ہوں اور مجھے نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ ایک انسان کو منتخب کر کے ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری اس کے ذمہ لگا دیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے انتظام ہو رہا ہے لیکن لوگوں نے جھٹلایا اللہ رب العزت نے انہیں نشانے عبرت بنا دیا اور ہرد فرما دیا۔ قبیعات کا ذکر جسمانی اعتبار سے اتنے ڈیل ڈول والے اور اتنے طاقتور تھے قران میں اللہ فرماتے لم یخلق مثلوہ فی البلات ان جیسے بندے پیدا نہیں ہوئے۔ کتنے خداور اتنے ڈیل ڈول والے یمن کے علاقے اور اس کے قرب و جوار میں یہ آباد تھے۔ حضرت حد علیہ صلاحت کو ان کی جانب بھیجا گیا انہوں نے دعوت توحید دی اللہ سے ڈرنے کی طرف ان کو تمبی کی خبردار کیا قوم والے کہنے لگے انرا فی صفا نبی کو کہنے لگے ہمیں تو تم لگتے ہو بے وقوف ہو معذ اللہ حضرت. کوئی کہتا ہے نبی کو کہ آپ زلالت میں ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں ماضی اللہ تعالیٰ کالا ملے سبھی صفح بے وقوفی نہیں ہے ولا کن رسول میں خدا کا فرستہ پیغمبر ہوں اللہ اکبر تو جو سب سے بڑھ کر ہدایت کے مرکز ہیں لوگوں نے ان کی بد... ان کی غصاخی کی ہے اور ان کے متعلق اس قسم کے جملے اور الفاظ بولے ہیں کہ یہ زلالت یہ ہے اللہ اکبر آج ہم اپنے حالات پر منتق کریں دنیا میں دین کی محنت ختم نہیں ہوئی اور دنیا میں شیطان کی محنت بھی چل رہی ہے بے حیائی کی محنت چل رہی ہے اور جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا کہیں ٹکراؤ بھی ہوتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں آپ اس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو جو شیطان کی محنت والے حیا عیاشی اور حیاسوز مناظر کو پھیلانا چاہتے ہیں وہ ان اللہ کے بندوں کے متعلق کیا جملے بولتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اسی قسم کی باتیں جو انبیاء کے مخالفین ان کے متعلق کہتے رہے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے حق کا ساتھ دینا چاہیے اللہ کے نیک اور بربزین بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے حضرت سال علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجنے کا ذکر ہوا قوم سمود قوم آد ہی کی باقی آدھ سے تھی جب قوم عاد کو تباہ و برباد کیا تو حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے کچھ لوگ جو نکل گئے تھے جو اہل ایمان تھے ان کی جو آگے آنے والی نسل تھی وہی سمود تھے اور ان کی بستیاں تھیں ہجر کی بستیاں مدائن سالے بھی ان کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ لوگ آباد ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہی لوگ جو اہل ایمان کی اولاد تھے نجات یافتہ لوگوں کی اولاد تھے وہی شرک میں مبتلا محنت چلتی رہنی چاہیے قرآن کے نظام کو پھیلاتے رہنا چاہیے اس کے پروگرام کو عام کرتے رہنا چاہیے ورنہ امت گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی جہاں قرآن کا نظام اور اس کی محنت چلتی ہے وہاں تو ہیت کا ید اور اللہ کے رسول کی اتباع کا ماحول خالق ہوتا ہے اور جہاں قرآن کا پروگرام اس کی محنت عام نہ رہے وہاں بدھ پرستی شرک پرستی قبل پرستی یہ رسومات آ جاتی ہیں پھر انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا پھر وہ قرآن کے پروگرام کی مخالفت پہ آ جاتی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے آ کر سمجھایا دکھائے، خاص طور پر ایک موجزے کا ذکر کیا گیا ناقت اللہ اللہ نے پتھر کی چٹان سے ان کے مطالبے پر ایک اونٹی اونٹنی نکالی اور فرمایا اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا اور ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اللہ نے تمہیں طاقتیں عطا کی ہیں اتنے تم قداور اور طاقتور ہو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے تنہ تو جبالتا زلزلہ پروف ہر چیز کے پروف آج ہم بڑے مضبوط گھر بناتے ہیں لیکن پھر وہ اگلی کسی آخت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی لائف ایسی نہیں تھی اتنا مضبوط نہیں تھا وہ پہاڑوں کے گھر آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں پہاڑ کو تراش کر کے گھر بنا دیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت صالح علیہ السلات وسلام کو کہا انہیں سمجھائیے کہ اونٹنی کو چھیڑے بھی نہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پر کان درتے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لوگوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا انہیں کو ختم کر دیتے ہیں جو ہمیں سمجھائیں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تین دن کی مہلت دی تین دن کے اندر اندر تم توبہ کر لو ورنہ آساب الہی آ جائے گا پہلے دن میں ان کے چہرے ان کے جو رنگ ہیں وہ پیلے پڑ گئے اگلے دن میں سرخ ہو گئے اگلے دن میں سیاہ ہو گئے لیکن بجائے سمجھنے کے وہ حضرت صالیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے اور منصوبے بنائے کہ جیسے گھر سے باہر نکلیں ایک شخص حملہ آبر ہو اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ اسلام کو شہید کر دیں جب یہ صورت حال بنی اف حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس نے چیخ ماری ان کے کلیجے پھٹ گئے زلزلہ آیا اور ان کو تباہ و برباد فرما دی فاص بخفی جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے سب ہوندے مون پڑے ہوئے تھے زندہ نہیں بچا فتح اللہ اللہ اکبر حضرت علیہ السلام کہنے لگے افسوس ہے تمہارے اوپر میں نے تو خرخاہی کی انتہا کر دی لیکن تم سمجھ کی طرف آنے والے نہیں حضرت لط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا یہ قوم فحاشی اور بے حیائی کی مرتکب تھی ہومو کے مرض میں مبتلا تھی اور ایک مقام جس کو ڈیڈ سی بھی آج کہا جاتا ہے باہر میت اس کے کنارے پر یہ لوگ آباد تھے اور ہم جنس پرستی کے مرتکب تھے حضرت اللہ علیہ السلات و السلام نے انہیں سمجھایا لیکن یہ لوگ بھی اپنے غلط حرکتوں سے بدفعلیوں سے اور بے حیائی کے عمل سے باس آنے والے نہ تھے بلکہ انہوں نے آگے سے جواب دیتے ہوئے حضرت اللہ علیہ السلام کو کہا آخری جو من قریت کو منناسویت تہارن بڑے پاک آ گئے ہیں یہ لوگ ان کو نکال دو یہاں سے اگر تمہیں یہ کام اچھے نہیں لگتے تم کہیں اور چلے جاؤ حاضر تعالی تو اللہ تعالی نے ان پر بھی عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کی بستی کو فرشتوں نے اٹھایا قرآن پاک میں بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے اوپر سے لے جا کر الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل فرمائی ان کے اوپر وہ انتر علیم ہے جارا تم جس کو جو پتھر لگنا تھا وہ اس کے لیے متعین تھا کہ یہ پتھر فلا جس کو گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے تو وہ گائیڈڈ پتھر تھا کہ فلاں کو جا کے اس نے ہٹ کرنا اللہ اکبر ان کی جو بیوی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانت من الغرین وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی حضرت لط علیہ السلاۃ والسلام حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام اللہ نے ان دونوں نبیوں کی بیویوں کی مثال باقاعدہ پیش فرمائی ہے صورت الطاح کہ اگر ایمان اور اللہ کے پروگرام کی مخالفت پر نبی کے گھر والے بھی کمر بستہ ہوں تو یہ فائدہ نہیں دے سکتا کہ وہ نبی کے گھر والے تھے اگر ایمان نہیں ہے تو, تو تباہ و برباد فرمایا اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں مقیم تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ سلاۃُسلام چلے گئے تھے حضرت مصع السلۃ والسلام کے سو سر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین کی طرف گئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان کے ساتھ کر دیا تھا اور کچھ مدت گزارنے کے بعد پھر حضرت مصعل السلاۃ والسلام واپس مصر میں آئے آگے ان کے واقعے کی تفصیل آ رہی ہے ان کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے جو ان میں برائیاں تھیں ایک تو بت پرستی میں مبتلا تھے دوسرا ناپ تول میں کمی میں مبتلا تھے لینے کے لیے ان کے پیمانے اور تھے دینے کے لیے ان کے پیمانے اور تھے ہمارے اندر بھی یہ برائی موجود ہے آج ہم نے گڑبیاں الگ الگ بنا رکھی ہیں دودھ دینے کے پیمانے جب لیتے ہیں تو بڑی گڑبی ہوتی ہے جب دیتے ہیں تو اس کو کم کر دیتے ہیں اسی طرح منڈی میں کوئی آ کے صحیح مکمل پورا وزن کا سودا لے جائے یہ بڑا مشکل ہے کوئی نیا آدمی آ جائے تو یہ ہمارے پیمانے اس کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا وَلَا الارض یہ اصل میں فساد ہے کہ میں کمی کی جائے اور یہ راہ گیروں کو پریشان کیا کرتے تھے ہیں بندہ آیا ہے اس کو تنگ کرتے تھے ٹیکس وصول کرتے تھے چنگیاں بنا رکھی تھی جگہ جگہ انہوں نے اور ویسے بھی آنے والوں کو پریشان کرتے تھے اگر کوئی باہر کا کو بندہ آ جاتا تھا اللہ فرماتے ہیں بس اس کن تم قلیلً اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا اور تمہیں زیادہ تعداد میں افرادی قوت تمہاری بڑھائی اور اضافہ کیا لیکن بجائے سمجھنے کے وہ حضرات الٹا سمجھانے والوں کو کہا کرتے تھے تم بڑندے پاک آ گئے ہو اپنی باتیں اپنی نمازیں سنبھال کے رکھو اپنے پاس تمہاری نصیحتوں کی ہمیں ضرورت نہیں اللہ نے انہیں بھی تباہوں پر بات فرما دی ہماری آٹھ پارے مکمل ہو گئے نواں پارا شروع ہو رہا ہے صورت العراف رقوع نمبر گیارہ میں قوم شعیب اور ان کے احوال کا تذکرہ چلا رہا ہے قوم والے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اچھے انسان ہیں آپ واپس آ جائیں ہمارے مذہب میں وہ سمجھتے تھے کہ پہلے شعیب علیہ السلاۃ وسلام ہمارے مذہب میں تھے نبوت سے قبل وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے تو سمجھتے تھے وہ ہمارے مذہب پر حالانکہ نبی کبھی بھی بت پرستوں کے مذہب پر نہیں ہوتے وہ تو تو توحید پرست ہوتے ہیں پہلے بھی توحید پرست تو کہنے لگے لا النفی مل لطنہ واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری پرستی اور قفر اور سلالت کو ہم قبول کرنے جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے اور سیدھا رستہ سمجھا دیا ہے حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا قوم پر زلزلہ آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے رکو نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطے کا ذکر فرماتے ہیں ومارث فکر یتم نبی اللہ خزن اللہ بالباس وزرا ذرا جب ہم کسی قوم کی طرف نبی کو بھیجتے ہیں تو ہم انہیں آزماتے ہیں سمجھاتے ہیں کبھی ان کے اوپر ہم رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ کھولنا آزمائش ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے شکر کی طرف آ جائے کبھی ہم آزمائشیں تکلیفیں مشقتیں ڈال دیتے ہیں قحط سالی آ گئی پریشانی مبتلا ہو گئے یہ بھی انہیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے جو اسی طرح چلا رہا ہے ایک طریقے سے سمجھایا سمجھ گئے ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں سمجھے چلیں خوشحالی کے ذریعے سے سمجھ جائیں پھر بھی نہیں سمجھے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جو عذاب الہی کا وقت ہوتا ہے فرمایا افامین احل قرآن آتی ہے باسنا بیاتم وائم عوامین قرآن آتی ہے لابو جو عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے پھر وہ بتا کے نہیں آتا پھر چاہے وہ چاش کا وقت ہو وہ رات کا وقت ہو وہ دن کا وقت ہو عذاب لاہی آ جاتا ہے لیکن عذاب جلدی ہلاک نہیں کرتا کہ اندر سے نبی بھیجے ہیں اور ادھر سے نہیں مانا ہے اور وہ ہلاک نہیں ہے ایک طویل دورانی ہو سکتا ہے سالہ سال لگ جاتے ہیں پھر اگر کوئی ماننے کی طرف نہ آئے سمجھانے کے باوجود پھر عذاب الہی آ جاتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اف امین مکر اللہ مکر اللہ کا لفظ یہاں بولا ہے مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر جس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے مکر اللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ کی ایسی تدبیر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے عذاب آ جاتا رکو نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ تباہ شدہ اقوام اور ان کے بعد آنے والے ان کے وارث بننے والے ان کے جانشین اللہ تعالیٰ ان کو متنبع اور متوجہ کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے احوال کو دیکھیے پڑھیے سنیے ان اقوام کے تذکرے میں غور کیجئے جن کے کی احوال ہم سابقہ حقوق میں آیات میں کر چکے ہیں اولم یا اگر وہ تباہ و برباد ہوئے اپنے گناہوں کے سبب تو یہ لوگ بھی تباہی و بربادی سے جو دو چار ہو سکتے ہیں اگر وہ ذابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف نہیں آتے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی طرف نہیں آتے حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر ہوا اللہ تعالی نے انہیں فرعون کی جانب فراؤنیوں کی جانب اور بنی اسرائیل کی جانب نبی رسول بنا کر بھیجا پیغام حق لے کر کے آئے اور فراؤن کو آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں پیغام حق لے کر آیا ہوں اور واضح دلائل بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں اسے قبول کرو فارسل مایہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات عطا کر دو ان کے پروگرام میں یہ بات بھی شامل تھی کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنا ہے اور آزاد کرنا ہے فراؤن اس بات کے لیے ایگری نہیں تھا کہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ جانے دے اور آزادی دے دے کیونکہ یہ لوگ ان سے کام لیا کرتے تھے تو اگر کام کاج کے لیے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا مشلی الصلاۃ و اسلام میں انہیں معجزات دکھائے تو پھر اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری سرزمین سے ہمیں بدر کر دے اور خود یہاں اقتدار کے اوپر قبضہ اور کنٹرول کر لے اچھا اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلا کے لے کے آتے ہیں جادوگروں سے بادشاہوں کے روابط ہوا کرتے تھے اور اپنے پاس جادوگر رکھا کرتے تھے ہمیشہ تو پہلے بھی جادوگر فرعون کے پاس تھے اور روابط بھی تھے تو جادوگروں کو بلا لیا اب جادوگر آ کے کہنے لگے ان لنالا کنہ نہرال اگر ہم غالب آ تو کیا کوئی ہمیں پیسے ویسے بھی ملیں گے جادوگر کا تو مقصد ہی دنیا اور لالچ ہوتی ہے اور نبی کا مقصد اللہ سے ملانا ہوتا ہے جس کا مقصد بلند ہو کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تو فرون نے کہا صرف تم پیسوں کی بات کر رہے ہو ان کو وزیر مشیر بنا دوں گا اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا تو تم میرے مقرر بن جاؤ جادوگروں نے اپنے جادو کو نکالا دکھایا فلما الخو جب انہوں نے ڈالے اپنے جادو کی رسیوں کو سہارو الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا اس کو کہتے نظر بندی کیا حقیقت میں وہ سانپ بن گئے تھے یا لوگوں کو نظر آ رہے تھے وہ سانپ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہے تھے جادوگر نظر بندی کر دیتا ہے حقیقت نہیں تبدیل ہوتی ہے اس کی معجزہ ہو اگر نبی کا تو وہ تو حقیقت میں وہ چیز ہو جاتا ہے لیکن یہاں نظر بندی کر کرنی اللہ تعالیٰ نے مصلی سلاۃ وسلام کو کہا اپنا آسار ڈالو پہ پہلے ایکسرسائز کروا دی تھی اللہ تعالیٰ نے مصلی سلاۃسلام کو اس کا بھی واقع آگے گا حضرت موسا علیہ السلام نے آسا ڈالا فیضا بن کے ان کے بنائے ہوئے سارے جادو کے سانپوں کو نگل گیا اب جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہمارا تو جادو ہے اور ان کو یہ بھی حقیقت معلوم ہو گئی کہ موسا علیہ السلام نے جو آسا ڈالا ہے یہ جادو نہیں ہے ہم سے بڑا کون جادوگر ہو سکتا ہے تو وہ سمجھ گئے اس کی حقیقت کو فوقال حق و بطلمیا والوں حق غالب آ اور باطل مغلوب ہو گیا بولتے کے سارت الساجدین جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ابھی پھر سے مطالبے کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اجرت ملے گی تو وہ سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے اور کہنے لگے آمن برب العالمین ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے وہ رب جو موسا اور ہارون کا رب ہے کیونکہ فرون بھی تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا نا یہ نہ سمجھ لے کہ میرے اوپر ہی مان لانے کی بات کر رہی اب فرون کیا کہتا ہے آمن تم بھی قبلا مکر تم اس نے لوگوں کو بھی تو سنبھالنا تھا نا کور کرنا تھا اچھا لگتا ہے کہ پہلے ہی تمہاری ساز باز تھی موسا کے ساتھ پہلے تم نے پلان تیار کر رکھا تھا پہلے موسا کو بھیجیں گے پھر وہ دکھائے گا پھر تم آؤ گے پھر تم مجمع کے سامنے جو ہے وہ موسا کی بات کو مان لو گے تم سارے ہوئے آج کل کی اصطلاح میں اس نے بیانہ کریے کہ اللہ اس نے کہا جو مرضی کہتے رہو ہمارے سامنے حق واضح ہو چکا ہے ہم نے رب کو پا لیا ہے انا علا رب بنا نام ہو تو جو کر سکتا ہے کر اس نے دھمکیاں بھی لگائے تو جو کر سکتا ہے کر اب ہم تیری بات میں آنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر وہ کالل ملو من خواؤن آتا ذرا موسا جو فراؤن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرعون کے آس پاس وہ فرعون سے کہنے لگے کیا موسا کو تم اسی طرح چھوڑ دو گے کہ یہ لوگوں میں چلتا پھرتا رہے اور یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا رہے لیف سدو فل ارضی ویا ذرا اس لفظ پر غور کیجیے فرعون اور فرعنی موس علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے لید الفلاس حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی آزادی اور حق کے لیے انہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں جانے دو یہاں سے لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں تھے اور اگر موس علیہ السلام حق بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو وہ فساد کہہ رہے ہیں آج دنیا میں یہی چل رہا ہے جو طاقتور حملہ ور وہ ایک بیانیہ کریئٹ کرتا ہے ماحول بناتا ہے اور وہ زیر لوگوں کو جو کم تر ہوتے ہیں طاقت میں اس تو اس کے بارے میں دہشت گردی کے الفاظ بولتا ہے اور دنیا والے مان لیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی اور ہمدرد ہوتی ہیں تو اسی طرح سنیو سدھو فی الحال سے وہیز رکھا وہ آل یہاں تک اس کی دہشت گردی کیا ہے کیا دہشت گردی ہے تمہیں نہیں مانتا وہ تک تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا یہی تو ہے دہشت ناظرحت فیرون نے کہا سن وقت ہم ہم ہمیں ان پر کنٹرول ہے ہم دیکھو ان کا کیا اشر کرتے ان کے بچوں کو غلط کریں گے ان کی عورتوں کو ہم زندہ رہنے دیں گے یہ دوسری مرتبہ اس نے کیا تھا ایک دفعہ جب اس کو خبر ملی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا اس وقت بھی اس نے بچوں کو قتل کیا تھا تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے اور ایک اس وقت بھی جب موس علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا اور لوگ ان کی طرف مائل ہوئے اس وقت بھی اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا بنی اسرائیل کے علامہ حالی کا شعر یہاں یاد آ جاتا ہے یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فراؤں کو کالج کی نہ سوجی کئی لوگ اپنا اپنا مطلب لیتے ہیں اس شعر کا لیکن بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی آزادی حاصل کی ہے انگریزوں کی غلامی سے نجات پائی ہے ہندوؤں سے ہم نے الگ ایک ملک بنایا ہے اور بنایا تو اس لیے تھا کہ یہاں پر ہم اسلام کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے لیکن بنانے کے بعد ہم اپنے مقصد اور مشن کو بھول گئے اور بنی اسرائیل کو بھی آزادی ملی تھی اور وہ تو میدان تیہ میں آ کر جو بڈھے بڈھے دنیا سے چلے گئے اگلی نسل پھر جو جہاد کے لیے تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ ابھی تک اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ بزرگ زیادہ دیندار تھے اور آگے والے دین میں ان سے بہت نیچے تو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ افسوس کے فراؤں کو کالج کی نسل دی تو آج تک فراون پر قتل اولاد بچوں کے قتل کا الزام لگتا چلا رہا ہے اگر وہ کوئی کالج ایسا بنا دیتا جہاں پر وہ بنی اسرائیل کی نسلوں کے ذہن تبدیل کر دیتا اور ان کے بچوں کے خیالات اور احساسات کو کفر کی طرف لے جاتا تو شاید وہ اس الزام کا آج مستوجب نہ ہوتا جو اس پر قتل اولاد کا الزام لگ رہا ہے حقیقت یہی ہے ہمارے تعلیمی ادارے کنٹرول میں ہیں غیروں کے خاص طور پر جو پرائیویٹ ادارے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سارا نظام چل رہا ہے نصاب تعلیم وہاں سے بن کے آ رہا ہے ماحول وہاں سے بن کے آ رہا ہے وہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق بیٹھ نہیں سکتے ان اداروں میں لازم اور جبر ہے کہ آپ نے ان کے ماحول کے مطابق کی زندگی گزاری اللہ اکبر حضرت مس علیہ السلات کو بنی اسرائیل کہنے لگے بڑے مشکل حالات ہیں کیا کیا جائے فرمایا اس تعین و اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کرو انض اللہ زمین کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین عطا فرما دیں گے اللہ اکبر کہنے لگے پہلے بھی ستائے گئے پھر ستائے گئے تو ہمیشہ ہم آزمائش میں ہی رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کے رستے مہیا فرمائے فرعون اور فرعونیوں کے متعلق رکو نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانات آزمائشیں اور ان میں مبتلا کیے جانے کا ذکر فرمایا لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واؤ رسن القعم الدین قانون جو تضافون و <بَاها> یہ تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہم نے ان کو بے دخل کر کے ضعیف اور کمزور بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا جو مشرق اور مغرب میں ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے مثال صلاح وسلام بنی اسرائیل کو لے کے دریا عبور کر کے دوسرے مقام کی طرف گئے بنی اسرائیل فرعون کے ماتحت رہے تھے سینکڑوں سال تو تہذیب اثر انداز ہو چکی تھی دل و دماغ پر جو قوم جس کے ساتھ رہے ان کی تہذیب ان میں آ جاتی ہے ہمارے بھی لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں ہندوانہ ہمارے درمیان موجود ہیں انگریزوں میں جا کر رہتے ہیں تو انگریزوں کی رسومات ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جاتے جاتے کہا یا موسا کمالہ مثلاً اللہ نظر ہی نہیں آتا دیکھو نا یہ بت پرست لوگ ان کا سامنے بت ہے اور اس کو سجدہ کر رہے ہمیں بھی کوئی ایسا بنا کے ہمارے سامنے رکھ دو ہم اس کی عبادت کیا کریں علیہ السلام نے فرمایا ان نہا ان نقم کو منتج ہے لوگ بڑے جاہل لوگوں ان ہا اولائے متبر ما هم فیه باطل ما كانوا یعملو میں تمہیں اصلاح کے لیے نکال کر کے لے کے آ رہا ہوں تم رستے میں غلط مطالبے شروع کر رہے ہو یہ بھی تباہ ہونے والے ہیں ان کے اعمال بھی برباد ہونے والے ہیں غیر اللہ یبغیکم الہ هو فصلکم للعالمین تمہیں میں فضیلت کے راستے پہ لے کے جا رہا ہوں اور تم شرک کی تمنا کر رہے ہو اگے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل نعمتیں اور ان کی نجات اور ان کے بچوں کے حوالے سے جو آزمائش آئی تھی قتل اولاد کے حوالے سے ان امتحانات کا ذکر کر کے انہیں اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے بلد بلد بلد بلد بلد بلد آراف کے رقو نمبر سولہ میں اللہ رب العزت حضرت مسئل علیہ سلاۃ وسلام کے وعدے کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہیں تورات رات لینے کے لیے کوہ تور پر آ کر احتکاف کرنے کہا گیا انہوں نے چالیس راتیں وہاں اعتکاف فرمایا اصل میں جب بنی اسرائیل بحیر کلزم کو عبور کر کے میدان تی میں صحرائے سینا میں پہنچے تو انہیں اس ضرورت کا احساس ہوا کہ ہم ایک کسی اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں اور کسی کتاب پر عمل کریں اللہ کی جانب سے ہمیں کتاب ہو ان کی طرف سے مطالبہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مص علیہ السلام سے فرمایا آپ طور پر آ کر طواف کریں آپ کو کتاب دی جائے گی حضرت علیہ السلام تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا حضرت السلام کی اللہ سے ہم کلامی کا ذکر ہوا گفتگو کے دوران میں اللہ سے عرض کرنے لگے اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو پہاڑ کی طرف نصر کرو اگر یہ اپنے مقام پر کھڑا رہا تو تم میرا بھی دیدار کر سکو گے اللہ نے پہاڑ پر تجلی نازل فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزا ہو گیا اور موسا علیہ السلاۃ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے جب انہیں افاقہ ہوا تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے اے اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوتا ہوں تیری تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مصالحہ سلاۃ وسلام کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور تورات تختیوں پر تحریر شدہ کتاب کی صورت میں انہیں عطا فرمائی اور اس میں ذکر عوامل و احکام پر عمل کرنے کی جانب متوجہ فرمایا اہل حق اس پر ضرور عمل کریں گے لیکن متکبرین اس سے انحراف کی روش اپنائیں گے آپ دعوت حق کے سلسلے کو قائم و دائم رکھیے اور اس کی طرف بلاتے رہیے حضرت مصع صلاۃ والسلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا جس کا ذکر اگلی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آئے گا سامری ایک مداری ٹائپ انسان تھا جس نے بنی جس نے فراؤنیوں سے اکٹھے کیے گئے زیورات کو جمع کر کے اس کا اس کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبری علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پاک ان کی سواری کے قدموں کے نیچے سے پاک مٹی سنبھال کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے منہ میں ڈالی عجلن جسد اللہو البوخو تو اندر سے آواز آنے لگی تو کہنے لگا کہ مصلی السلاۃ السلام ادھر اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں اللہ تو ادھر ہے ما صلی اللہ تعالیٰ انسان جہاں پر کوئی عجیب چیز اس کو نظر آئے تو وہاں سر دھلنے لگ جاتا ہے کیا ہے بچڑا ہے نا آواز آ گئی ہے تو کیا ہو گیا کوئی جن بھی تو اندر آ کے آواز نکال سکتا ہے کوئی شیطان بھی تو آ سکتا ہے لیکن لوگ بڑے عجیب ہیں جن کا قدرت حق پر یقین نہیں ہوتا وہ ایسی چیزوں کو ان کے آگے سر جھکانا شروع کر دیتے کہیں کہ درخت سے دودھ کے قطرے نکلنا شروع ہو گئے بس یہاں پر جی کوئی بڑی کرنی والی ہستی آ گئی ہے کہیں کوئی ایسا اس پر میں نے جھگڑا دیکھا ہے کہ بارش برسی ہے تو ایک دیوار کے اوپر ایک تصویر بن گئی تو ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ میرے پیر کی تصویر ہے دوسرا کہتا ہے نہیں تیرے پیر کی نہیں میرے پیر کی تصویر اللہ تعالیٰ اللہ. اسی طرح بادلوں کے اوپر کوئی بادل آ گیا یہ دیکھو یہ منہ ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. اللہ اوپر. اسی طرح بچڑا بنایا تھا انہوں نے اور عبادت اس کی شروع کر دی مصعلی صلاحت وسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے بڑے غصے سے واپس رشیف لائے اور کہا کہ تم نے بہت ہی غلط بات کی ہے اور اچھے طریقے سے تم رہے نہیں ہو میرے پیچھے اور جلد بازی کے مرتکب ہوئے ہو تو تورات کی تختیوں کو ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ ایک دینی حمیت ہوتی ہے اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے اور ان کے سب کو بالوں سے پکڑ کر داڑھی سے پکڑ کر کھینچ کر کے کہتے ہیں کہ تم نے ان کو غلط طرف کیوں جانے دیا تو وہ کہنے لگے یب امہ اے میری اماں کے بیٹے تو ماں کا حوالہ اس لیے دیا حضرت مصلی السلام کو تاکہ دل میں رحم آئے کہ ہماری ماں ایک ہے یبن امہ ان القوم میں سزا فون میں نے جو انہیں روکا تھا یہ تو مجھے بھی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے تو آپ جو مجھے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں دشمن خوش ہو جائیں گے اس پر کہ اچھا ہوا ہے ان کے درمیان یہ ہوا تو مصعل السلام نے اللہ کے حضور دعا کی رب فرلی ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے اللہ اکبر آگے ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہوا جو بچڑے کی پوجا کرنے والے اور غضب الہی کے مستحق قرار پائے مصعل السلاۃ والسلام نے اس سارے معاملے کے بعد ان لوگوں کو سزا ملی جو بچھڑے کی بات کرنے والے تھے اور جو سمجھانے والے تھے ان حضرات نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ان کی تعریف کی گئی حضرت مصع السلام نے بتایا کہ اللہ نے کتاب کتہ فرمائی ہے اس کے مطابق تم عمل کرو تو اب تفاصر میں لکھا ہے وقتارا مُھو سس قوم سبین رجو اللی میں خاتینہ مصع السّلام نے ستر بندوں کا انتخاب کیا تھا کہ تو کے متعلق یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور اللہ ہی نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو دل تیار نہیں ہوتی عمل کرنے کے لیے آج بھی قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے سچی بات ہے میں سب کی بات کرتا ہوں مولوی بھی اس میں شامل ہے غیر مولوی بھی شامل ہے مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی حکومت بھی جماعتیں بھی افراد بھی قرآن کے کچھ احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے بعض دفعہ دل میں تشویش آ جاتی ہے یہ حکم اس پر کیسے عمل کریں گے اور اسی طرح ان کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ اس میں اتنے حکم کیسے عمل کرے خود ہی کو مطالبہ کیا تھا تو رات کا جاؤ اللہ سے قانون لے کے آؤ آ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں اللہ سے ہماری بات کروا دو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میری کتاب ہے مص السلام لے کے چلے گئے اب آگے جا کے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے آپ کو مگر یہ کہ اللہ کو کہیں کہ اللہ ہمیں سامنے آ کر کہیں کہ یہ میری کتاب ہے فلم حضرت یہ بڑا غلط مطالبہ تھا اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بجری نازل فرمائی سب کو تباہ و برباد کر دی مصعلی السلام لگے پیچھے والے لوگ کہیں گے بندے لے کے گیا ہے اور پتہ نہیں ہوں کہاں کر دیا ہے یا اللہ انہیں زندہ فرما دے اتو لکھن بالس فاؤ میں ان یہ اللہ فطر تو مجھے پتہ ہے یہ تیری آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے مصع السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا اب یہ واپس گئے واپس جا کر انہیں انہیں چاہیے تھا کہ یوں کہتے کہ اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق عمل کرو جی اللہ نے کہا ہے کہ جتنا آسانی سے عمل ہو سکے اس کے مطابق عمل کر لینا ہمارے بھی جملے اسی طرح کے ہوتے ہیں جی اللہ نے کہا اللہ لا پھر دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس جملے کا ایک موقع و محل ہے اس کے مطابق اس کا معنی و مفہوم بالکل درست ہے لیکن نماز ہے روزہ ہے زکوۃ ہے دیگر احکام ہے سود سے بچنا ہے اللہ کے حکم ہے ان پر عمل کرنے میں بھی کوئی آدمی کہیں لائق رہا پھر دین عمل نہیں کر رہا بدعملی میں مبتلا کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں اللہ پر اللہ کے احکام کی تعمیل کا پھر مطلب کیا ہوگا اگر اس آیت کو ہر جگہ انسان منتخب کرنے لگے اللہ موسیٰ علیہ مصعلۃ وسلام نے دعائیں فرمائیں پھر اللہ رب العزت رکو نمبر انی آیت نمبر ایک سو چھپن ستامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں مصع السلام کی کتاب میں یہ بات تحریر ہے الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے نبی الامی کا تو تورات کو ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اؤ تو ام کی رسالت اور ان کے واقعات کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے رکو نمبر 20 میں پھر فرمایا قل يا يوحنا سمعني رسول الله علیہ حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجیے تو و انجیل میں جس نبی کے متعلق پیشن گوئی ہے وہ میں ہی نبی اور رسول ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اللہ اکبر یہود میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل ایمان ہوئے ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالی نے پھر آ اللہ تعالی نے یہود پر مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا اور نعمتوں کی نا قدری اور ان کے رویوں کا ذکر ہوا ان کے بارہ قبیلے بارہ چشمے بادلوں کا سایہ من وصلوا عطا کرنا اور انہیں مغفرت اور بخشش کے جملوں کی تلقین لیکن جملوں کو بگاڑ دینا اور پھر عذاب کا نزول اور پھر ہفتے والے دن شکار کی ممانعات لیکن ان کا شکار کرنا اور اس کے جواز کے لیے دلیلیں پیش کرنا انبیاء کا مسلسل سمجھانا آگے اللہ تعالیٰ نے تین طبقات کا ذکر کیا ہے ہفتے کے دن شکار کرنے کے حوالے سے ایک طبقہ تو وہ تھا جو شکار کرتا تھا دوسرا طبقہ وہ تھا جو انہیں روکتا تھا تیسرا طبقہ وہ تھا جو روک کر پھر بس ہو گیا تھا فلم مانسو کالو ماضرت جو روک کر بس ہو گیا تھا وہ ان کو کہتے تھے یار تم ان کے پیچھے ہی پڑھ گئے ہو ان کو سمجھا ہی رہے ہو مسلسل کیوں سمجھا رہے بس کرو تو وہ کہنے لگے معذرت ہم نے سمجھانا ہے سمجھاتے جانا ہے رب کے آگے عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم نے مسلسل سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات فرمائی نجات عطا فرمائی جو روک رہے تھے اور جو اس میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد فرما دیا اور ان کی تباہی و بربادی کہ مختلف واقعات اور صورتیں ذکر ہوئیں انہیں بندر بنا دیا گیا اور پھر جب جب یہ سرتابی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی نہ کسی ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط فرماتے رہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف اب امبادیم خلف و ورث کچھ ایسے لوگ ناخلف اور نااہنجار نا ان کے بعد آئے جنہوں نے پیسے لے کے کتاب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ان کے مولوی ان کے پیر حق نہیں بتاتے تھے کہ چندے لوگوں سے وصول کریں اور غلط باتیں بتلائیں کو یہ طرز عمل ان کے اندر پھیل گیا پھر صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے آتی مہاراج ہوں آگے چل کے بھی اس طرح کے واقعات چلتے رہے کہ رشوتیں لے کر اور چندے لے کر نظرانے لے کر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے رہے اور حق سے روکتے رہے چل سورہ آراف رقو نمبر بائیس میں اس عہد کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی پشت سے ان کی تمام نسل کو نکال کر ان سے عہد لیا السطبِ رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے بیک زباں کہا ہے آپ ہمارے رب ہیں اسی عہد کو یاد دلا رہے ہیں اللہ کہ تم سے یہ عہد لیا جا چکا ہے اللہ کی ربوبیت کا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے چاہے وہ جس بھی طریقے سے مانیں مسلمان یہودی عیسائی یا کسی اور مذہب کے پیروکار رب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ماننے والوں کی تعداد ہے تو اللہ نے اس لیے گئے آہت کی یاد دہانی کروائی ہے اور اس آہد کو نبھانے اور اس پر قائم رہنے کے متعلق متوجہ فرمایا ہے شرک میں مبتلا لوگ کوئی ازر نہیں رکھتے ان سے آہد بھی لیا گیا ہے اور آہد کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے اور ان کے سامنے اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ایک شخص کے واقعے کا ذکر ہوا جو رشوت لے کر نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا خود نیک تھا بلام بن باورا اس کا نام بتایا جاتا ہے نیک تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اس جس علاقے میں جن لوگوں میں یہ مقیم تھا وہ بت پرست لوگ تھے تو ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے تو اس کو کہا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا بد کرو یہ پیسے لے کر بدعا بد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہمارے لوگ پیسے لے کر فتنہ و فساد مچاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر پیسے لے کر مفادات میں جائیدادیں لے کر غیروں کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے اس کو مثال عبرت بنایا ہے تو اس کی جیسے ہی اس نے بد دعا کی اس کی بد دعا تو قبول نہیں ہوئی مگر اس کا حال یہ ہو گیا اللہ کہتے ہیں فمسل کمسل کل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا اگر کتے پر کوئی حملہ کرے یا اس کی جانب کوئی ہڈی پھینکے اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے یلحد تو اس کی بھی زبان اس طرح لٹک گئی اور باہر نکلی رہتی تھی یہ اس کی مفاد پرستی کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی اور یہ ایک مثال عبرت بنا دیا گیا ظالی کا مثر القوم لذینہ کا آیا ہو یہ اصل میں سمجھا رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں اور کتاب میں آپ کے ذکر کردہ اوصاف کو بیان نہیں کرتے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ملتے رہیں اور ہماری جو چدراہٹ قائم ہو چکی ہے یا مذہبی طور پر ہمارا مرتبہ ہے مانا ہوا اس میں کوئی فرق نہ آ جائے ایسے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے اللہ ایک ازل جانور بھی اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے لیکن ان پر اللہ نے اتنے احسانات کیے مگر یہ اسی کے پیغام کو چھپاتے ہیں تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے وللہ اللہ لسما الحسنہ آگے اللہ نے اپنے اسماع حسن کا ذکر اس مناسبت یہ مناسبت سمجھ آتی ہے اس میں اگر انسان اپنے آپ کو یادیں لاہی ذکر اسما کی طرف مصروف رکھے تو اس سے حسد ختم ہوتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں ختم ہوتی ہیں مال کی محبت ختم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان حق بات کو چھپانے پر کمر بستہ ہو رکو نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جانب دعوت دی اور زمین و آسمان کی قدرت کے نشانات میں تدبر اور غور و فکر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور قیامت کے متعلق سوالات کے جوابات دیے آپ سے آ کر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بتا دیجئے فرمایا آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے جب وہ آئے گی تو کسی کو بتا کر نہیں آئے گی اچانک آئے گی اور اللہ نے اپنے پاس اس کا علم محفوظ رکھا ہے انما علم عند اللہ ولاکن اکثر لا صم اکثر لوگوں کو ان باتوں کا ادراک نہیں ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو نفے ہی نفے کو اکٹھا کر لیتا آپ نے لیے اور میں کبھی بھی کوئی ایسی مجھے تکلیف اور آزمائش نہ آتی جو میرے اوپر آزمائشیں اور تکالیف آئی ہیں تو تمہارے من چاہے مطالبے پورے کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے رکو نمبر چوبیس میں ایک تمثیل کے طور پر واقع کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جب امید ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو حملت حمل خفیف فمرت نہیں تو دونوں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں دہینات اتنا صالح ٹھیک ہونا چاہیے کہیں سے کوئی عیب نہ آ جائے کہیں سے کوئی نقصان نہ ہو جائے ہم شکر گزار ہو جائیں گے اللہ کے اگر یہ بالکل ٹھیک صحیح سلامت بچہ ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کر دیا جالا تو اللہ کے ساتھ ہرو کو شریک ٹھہرانے لگے تو لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ بیٹوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے نام بھی ایسے رکھا گیا جیسے اس زمانۂ جاہریت میں نام ہوا کرتے تھے عبد جو ہے عبد العضح عزا کا بندہ فلاں کا بندہ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے حدیث میں ان ناموں کی ممانعت ہے اس طرح کے ناموں کی ترغیب ہے عبداللہ عبدالرحمن اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ بتوں کی آجزی اور بے بسی کو ظاہر کیا گیا اور مشرقین جو ڈرایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت تمہیں خود ہی پوچھ لیں گے پکڑ لیں گے فرمائے یہ بے بس اور آجز ہیں نہ ان کی ٹانگیں ہیں نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کی نگاہیں ہیں نہ ان کے کان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تم ان سے خوف زدہ کرتے ہو ہمیں تو عید پرست کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر آگے اس بات کا ذکر ہوا کہ جب ایمان والوں کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے بعض دفعہ آ جاتا ہے وسوسہ. کوئی بات کر رہا ہو تو خیال اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو تو. فرمایا اگر کوئی وسوسہ آ جائے اما شیقان نہ سن اللہ کی طرف رجوع کرو اعوذ من لا ولا سب طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ اور اس کے آداب کا ذکر ہوا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا لیا کرو اور زبان سے خاموش ہو جایا کرو اپنے رب کو یاد کیا کرو کبھی آہستہ سے اور گڑ گڑا کر دل ہی دل میں زیادہ بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے صبح کو بھی کرو شام کو بھی کرو غافلین میں سے مت ہونا جو رب کے محبوب بندے ہیں وہ اس کی عبادت سے انحراف نہیں کرتے اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہوئے اس کے آگے سجدریز رہتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق ملطا فرمائیں